تو بنیادی طور پر وہ ہندو کا دوست بنیادی بنیادی طور طور پر پر وہ یہ میں مگر کہ واقعہ تم لکھ دو ہمارے ریڈیو والوں کو دے دو وہ تمہاری آواز بھر لیتے میں نے کہا نہیں یار میں مخلس مخلص کیا ہوتا ہے جی مخلص یعنی ان مانا نے ایک ایسا شخص ہو کہ جو اپنے اظہار خیال میں کسی مسلحت کو بھی خاطر میں نہ لائے نہیں م... دیکھیے نا ایسا آدمی جو اپنے اظہار خیال کے لیے کسی مسلحت کو بھی خاطر, خاطر میں نہ لائے یہ آدمی دیکھیے یہ جو ہے نا سیاست میں اس کا چسپا کرنا کسی پر بڑا مشکل ہے بڑا سنیے گاندھی اور حسرت کے میدان ہی مختلف تھے باقی جو حسد محانی تھا اس کے پاس مسلمانوں کا عظیم شورت یافتہ انسان ہونے کے باوجود مسلمانوں کی قیادت نہیں تھی اس کے ہاتھ میں جہاں تک اخلاص کا تعلق ہے سچائی کا تعلق ہے بے باکی کا تعلق ہے بے خوفی کا تعلق ہے یہ درد دل کا تعلق ہے حسرت کے پائے کا انسان ہندوستان میں شاید ہی دو کیا کیا اور بقول سید سلیمان ندوی کے کہ اپنے زمانے میں اللہ کا سورج اس سے زیادہ سچے انسان پر کر دیکھ رہا دیکھ دیکھیں نا اب آپ حسرت کا مقابلہ کریں تفسیر قرآن میں کہ ابوال کلام تھے کہ اسد مانی تو کہیں گے ابوالکلام لیکن اگر آپ کہیں کہ ابوال کلام غزل کا بادشاہ تھا کہ اسد مانی تو, تو, تو, تو یہ یہ تقابل جو ہوتا ہے جی چھوٹے بات, آدمی بات, بات اور پوچھنا چاہتا تھا میں نہیں بات یہ نہیں کہ تقابل کرنا چھوٹے آدمی بڑے آدمی کی بات نہیں ہے کبھی کبھی تقابل ہو جاتا ہے اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر ایک عام الزام یہ لگایا گیا اور ہماری نئی نسل کو بھی یہ تأثر ہے کہ آزادی کی جو اصل جنگ ہے وہ ہم نے نہیں لڑی یہ میں میں سمجھتا ہوں میری گلانی صاحب ایک بات سنیے ترملی صاحب ذرا آپ بھی غور فرمائیے میں کہتا ہوں جی کہ آج جس آدمی کی عمر چالیس برس کی ہے نا یا چالیس ابھی دو سال آگے لے آئے اس کو پتہ ہی نہیں پاکستان کی تاریخ کیا تھی یا اس ملک میں مسلمانوں نے جو جدوجہد 27 برس تو پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں تو 13 برس کا اگر اس وقت تھا تو اس کو کیا معلوم ہوگا کہ تاریخ کیا تھی بالکل میں کہتا ہوں سر میں اپ سے پھر کہتا ہوں میں اس ادوار سے غلانی صاحب مجھے افسوس ہے میں دفتر میں ہوتا تو اپ کی خدمت میں شاہ صاحب ذرا میری کتابیں تینوں دوستوں کو دے دیجیے گا لے کر مجھ سے کچھ چھٹا ساتواں ایڈیشن چھپ رہے ہیں میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی سامان عمری لکھی ترجمان القرآن جس پہلے سائز پہ نکلا تھا اسی سائز پہ وہ پانچ چھ سو روپئے کی چھپ رہی ہے میری یاد ہے کہ میں بڑے آدمیوں سے ملنے کے بعد ڈائری لکھ لیا کرتا تھا میں نے مولانا آزاد کی ڈائری لکھتا رہا ہوں جب ملا ملا ڈائری لکھ لی میرے پاس سات آٹھ سا صفے ہو گئے یہ فل سائز کے اب میں نے جب کہتا ہوں میں سمجھا عجیب و غریب واقعات ہے حقیقت یہ ہے شاہ صاحب آپ مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیں کہ ہم تقسیم میں ملک کے بعد سیاست کی تلخیوں کا کچھ اس طرح شکار ہوئے ہیں پھر بعد کے واقعات میں ذاتی علائشوں اور آلودگیوں کے پیش نظر ہمارے خیالات میں کچھ ایسا ٹیڑھا پن پیدا کر دیا ہے کہ ہم سچائی کے اظہار پہ قادر ہی نہیں رہے ہم اپنی تاریخ یا افسانے سے بیان کرتے ہیں یا غلو سے بیان کرتے ہیں یا رنگا میزی سے بیان کرتے ہیں یا غازے سے بیان کرتے ہیں ہم واقعات کے تحت نہیں سوچتے ہم خواہشات کے تحت سوچتے ہیں ہمارا مزاج غزل کا ہے ہماری طبیعت نظم کی ہے اور ہمارا ذوق <laughs> <Pocket> اب صاحب مو کا مزہ میں جی جی کے کے ساتھ ہندوستان والوں نے بہت زور دیا تھا وہ میں نے لکھا بھی ہے نہیں یہ تو آپ تاریخ لکھ رہے ہیں گاندھی جی کے متعلق میرے بہت بہت سی چیزیں ہیں جی اور اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کا مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے لیکن دار میں دار گاندھی جی کے جی متعلق ایک دو باتیں آپ سے کہتا ہوں <coughs> گاندھی جی ہندوستان کے لیڈر تھے لیکن مکمل ہندو تھے جی مکمل ہندو تھے جی جس طرح مجھ کو یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بطور مسلمان سوچنے کا حق حاصل تھا اسی طرح آپ کو یہ حق انہیں بھی دینا چاہیے کہ وہ ہندو تھے اور ہندو ہونے کی حیثیت میں سوچتے اب سوال یہ ہے کہ قائد اعظم بطور قائد اعظم اور گاندھی بطور ہندوستان کے ہندوؤں کے رہنما کے ہندو اور مسلمان سے ابب ہو کر کہاں جاتے تھے آیا بالکل کسی آلودگی کا شکار ہوتے تھے کسی تعصب کا شکار ہوتے تھے یا ان کے اندر کوئی ایسی چیز بھی موجود تھی جس کو حق و انصاف کہا جاتا ہے. یہ پہلو لیے جا سکتے ہیں جی. میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم سمجھ چکے تھے کہ مسلمان اس ہندوستان میں اقلیت میں ہے اگر وہ اس کے ساتھ دوسری طاقتیں بھی رکھتا یعنی سیاسی طور پر مضبوط ہوتا دولت کے اعتبار سے توانا ہوتا تو ممکن ہے قائد اعظم سیپریشن کا نعرہ نہ دیتے لیکن مسلمان ان دونوں میدانوں میں اتنا پیچھے تھا پیچھے تھا اتنا کمزور تھا اتنا ناتواں تھا کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کی انفرادیت کو اس کے تشخص کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کی سب سے پہلے قومیت کو اور انفرادیت کو مضبوط کیا جی؟ گاندھی دیں وہ سمجھتے تھے شاید اس لیے سمجھتے ہوں کہ جناب اکثریت تو میری قوم کی ہے اور جمہوریت میں جس کی اکثریت ہوتی ہے اس کا بول بالا ہوتا ہے اس لیے وہ مسلمانوں کے مطالبات کو ریئلائز نہیں کرتے تھے یا اس پر سوچتے نہیں تھے یا اس میں انہیں فرقہ واریت کی بو آتی تھی اگر گاندی قائد اعظم کی جگہ ہوتے تو پھر انہیں کبھی یہ چیز محسوس نہ ہوتی پھر شاید اس کو روحانی جامع پہنا دیتے اور پھر کہتے کہ مسلمان کے مطالبے ٹھیک ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جس طرح مجھے اور آپ کو مجھے اور شاہ صاحب کو مجھے اور آپ حضرات کو آپس میں ذہنی طور پر کسی مسئلے پر کسی فن کے بارے میں اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے اور ہم جانتداری سے ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں اسی طرح ہم یہ تو کہیں کہ گاندھی جو تھے وہ ہماری رائے کے مخالف تھے اور ان کی جو رائے تھی وہ نادرست تھی لیکن یہ کہیں کہ جو نادرست رائے تھی وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تھی یا مسلمانوں کو پامال کرنے کے لیے تھے یا وہ مسلمانوں کی دشمنی پر مبنی تھی اس میں آ کر مجھے اختلاف ہو جاتا ہے میں یہ بات تسلیم نہیں کرتا صاحب آپ بہت ہی فراغ آدمی ہیں اور آپ یقین مانیے کہ اس میں مطلق کوئی تملق پیشگی کو دخل نہیں ہے اور آپ ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے آپ سے پہلے کے جو زوامات ہیں وہ بھی سب فراغ دل تھے اور اتفاق سے چونکہ میں اس وقت آپ کا انٹرویو لینے کا فخر حاصل کر رہا ہوں تو چونکہ ذاتی ایک تعلق بھی ہوتا ہے اس لیے میرے بارے میں آپ کو ادنا سی بھی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں غلو سے کام لے رہا ہوں میں علی گڑھ کا فارغ ہوں لیکن میں مولانا وسلم مدنی کا بےحد احترام کرتا ہوں میں مولانا آزاد میں برخوردار تھے جوان ہو گئے اب میں اس لیے ان کا جناب احترام نہ کروں جی کہ یہ ہمارے سامنے بچہ تھے جی اور ہمارے سامنے میرا فرض ہے اگر میرے اندر خون کی شرابت ہے مجھے یہ ملے تو میں تو ان کا احترام کروں گا نہیں آپ کو مجھے کوئی نہیں اس طرح میرے یہ استاد دا. کے بیٹے ہیں میں ان کا احترام کروں گا اور میرے ساتھ ہمیشہ پیار سے پی. آپ میرے گھر میں آئے میری نگاہ سے آپ کی کبھی عزت نہیں جا سکتی یہ کوئی بات ہے جی میں کہتا ہوں سر میں آپ کو واقعات نہیں بیان کر سکتا میں گاندھی جی سے تین چار دفعہ ملا بھی ہوں گاندھی جی سے وہ میں میری ان سے ملاقات بھی ہوئی یہ ان سے ملاقات بھی مجھے خود انہوں نے ایمانداری کی بات ہے خدا ہے یہ بات کہی میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب آپ نے خود قائد اعظم کی لیڈرشپ کو کہ وہ مسلمانوں کے واحد نمائندہ تسلیم کی اپنے طرز عمل سے اور اس کے بعد آپ کانگریس کے مسلمانوں کو یا نیشنل مسلمانوں پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ مسلمانوں تک نہیں پہنچتے ہیں اور مسلمانوں نے نمائندگی کی صنعت نہیں دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے مختلف باتیں سمیٹتے ہوئے اس امر کا یقین ہوتا کہ قائد اعظم ڈسانسٹ بدیانت تو میں قائد اعظم کے دروازے پہ کبھی نہیں جا قائد اعظم دھیانتدار سیاستدان ہے مسلمانوں کی سچی آواز ہے ہندو کے طرز عمل نے ان کے دول ہندو کے طرز عمل نے کہ ہندو جو ہے وہ تنگ دل بھی ہے اور نیرو مائنڈڈ بھی ہے قائد اعظم کو جو کبھی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے اتنا برگشتہ اور بدزن کر دیا کہ اب ان کا یقین جو ہے وہ بحال نہیں ہوتا میں اس یقین کو بحال کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں لیکن ان کی بدزنی تجربات میں اتنی وسیع کر دی ہے کہ اس خلیج کو پاٹنا میرے لیے ناممکن ہو گیا یہ میں نے اس کتاب میں بھی لکھوں گا یہ گاندھی جی کے لفظ تھے تو میں نے کہا جی یہ نیشنل مسلمانوں کی ناکامی کے سباب کیا ہے اس نے کہا نیشنل مسلمانوں کی ناکامی کے سبب یہ ہے کہ قوم کی رہنمائی بادشاہ سے فقیر بن کر ہوتی ہے یہ فقیر سے بادشاہ بن کے کرنا چاہتے ہیں یہ رہنما کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ ان کا مطلب کیا تھا یہ خدا بہتر جانتا ہے یہ, یہ, یہ ان کا فکر تھا تو میں نے کہا جی کہ یہ اگر اس نے گاندھی جی کہتے تھے کہ بھائی میں کہتا ہوں کہ پاکستان بن گیا نا آج مسلم لیگ اور کانگریس کی لڑائی ہے پھر یہ ہمیشہ کے لیے دو ملکوں کی لڑائی ہو جائے گی اور دو ملکوں کی لڑائی جو ہوگی وہ پھر تیسری طاقت کو یا تیسری طاقتوں کو مداخلت کا بالا دستی کا جی اور مختلف واسطوں سے ایک ایسا حاقن کا کائم کر دے گی کہ پاکستان اور ہندوستان جو ہے باہر حال ان کی طرف دیکھیں گے اور جب ان کی طرف دیکھیں گے تو ان کی آزادی جو ہے وہ پوری آزادی نہ ہو گیا دھوری آزادی جی یہ مجھے گاندھی جی نے ये ये کہا یہ کہاں آپ سے ملاقات ہوئی میری گاندھی جی سے ملاقات ہوئی جی وہاں پر دلّی میں جب وہ کاٹ میں آ کر کالونی بنا لیا کرتے تھے برلا مندر کے پاس وہاں اور میں ان سے ملا تھا نوابزادہ نصر اللہ ہاں بھی تھے میرے ساتھ اور ایک صاحب اور بھی تھے میرے ساتھ یہ ہم تینوں ان سے ملے تھے اور میں تین دفعہ ان سے ملا تھا پھر گان مجھے مولانا ابوالکلام جس سے میں گاندھی جی کا دو دفعہ قائل ہوا مجھے مولانا ابوالکلام آزاد نے بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ بھئی شورش تم کام کرو کانگریس کا اندرونی پالیٹکس اجیت تھا وہاں یہ نہیں تھا کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہنے لگے یہ گاندھی جی جا رہے ہیں کشمیر میں چاہتا ہوں تم ساتھ جاؤ اور ذرا دیکھو کیا ہوتا ہے چنانچہ میری اور آج کل جو ہندوستان میں وزیر مملکت ہیں جنرل شاہ نواز آئی ان کے ان کی ڈیوٹی لگی ہم گاندھی جی کے ساتھ سری نگر گئے اس زمانے میں شیخ عبداللہ پکڑے ہوئے تھے یہ آخری دنوں میں جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا پکڑے ہوئے تھے اور جوار لال ان کو چھڑانے کے لیے گئے پنڈی کے راستے سے مری کے راستے تھے آپ کو یاد ہوگا مہاراجہ کشمیر نے پکڑ لیا جی وزارتی مشری یہاں تھا جواہر وہاں سے نہیں آتے تھے مولانا آزاد نے بطور کانس کے پریزیڈنٹ نہ <تصف> <دا آن> <تصف> جی ہاں جی, آن> جی آن> فون آن> <تصف> بھی کیا لیکن آخر گاندھی جی سے وعدہ کیا کہ تم عبد کے لیے گئے ہو میں عبداللہ کو خود جا کر چھڑاتا ہوں تم واپس آ جاؤ بالکل ٹھیک ہے صوف ہی سب درست انڈین گورنمنٹ بھی یہ مانتی میں نے ایک دو روایت دیکھی کہ تم ریکارڈ کراتے ہو تمہارے ممنون ہو تو میں نے ان سے کہا ہم ان کے ساتھ گئے مولانا نے ان سے کہہ دیا کہا ہاں بھائی چلو ان کی وجہ سے میری تو کوئی ایسی شناخت نہیں تھی مہاتما جی سے ان شاہ نواز کی وجہ سے اور ان کو کہا کرے دیکھو شاہ نواز تم سپاہیے سچ بولنا یہ سیاستدان دان جھوٹ بولتے ہیں یہ ان سے کہہ دیا کرتے تھے ساتھ گئے اب میں آپ کو ایک بالکل مختصر واقعہ سناتا ہوں عبداللہ کا سوال تھا جب سری میں ہم لوگ پہنچے تو وہی کٹیا جو گاندھی جی ہریجن کالونی میں لگایا کرتے تھے yeah. کٹیا لگ گئی وہ لگ گئی وہ پیرے ویرے تھوڑی دیر میں شور مچا ہمارے پہنچنے کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد کہ مہارانی آ رہے ہیں مہاتما جی کو ملنے اب مہاراجا کی بھیگم مہارانی ملنے آ رہی ہیں اروں گاندھی کو کوئی پرواہ نہیں تھی تھوڑی دیر میں معلوم ہو کہ وہ آ گئی ہیں دیکھا تو انہوں نے جناب کوئی سوگت اپنے جوتے اتار دیے موٹر سے اتر کے اس کے بعد ایک ان کے پاس چھان چاندی کا بڑا سا تشتری تھال کہہ لیجیے وہ تھا ایک کٹورا تھا سونے کا اس کے اوپر بڑا ریشم کی ایک کاکمو سنجاب کی موتی لگے ہوئے جھالڑ لگی ہوئی وہ پڑی تھی کٹورے کے اوپر خیرانی آ کے دو جانو ہو کر گاندھی جی کے سامنے بیٹھ کے میں آپ کو اختصار گیا اور پھر اس نے کہا گاندھی جی ہنسے اس نے کہا بیٹی کیا ہے پتری کیا ہے اس نے کہا مہاتما جی ہماری یہ ریت ہے کہ جب کوئی رشی ہماری ریاست میں آتا ہے تو مہارانی جو ہے وہ ننگے پاؤں دودھ کا کٹورا پیش کرتی ہے اس کو جا کر اور میں آپ کے لیے دودھ لے کر آئے اب کیا سیاست दान تھا کیسی اس نے کی گاندھی جی نے ہاتھ بڑھایا اب ہم سمجھے اب گاندھی جی یہ رومال اتار کریں کریں گے گاندھی نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ بڑھاتے ہی یا کہ ایک سیکنڈ سے بھی کمر کہا کہ نہیں بیٹی دیکھو جس راجا کی پرجا دکھی ہو گاندھی اس کے ہاتھ کا دودھ نہیں پی سکتا تم یہ لے جاؤ اس کے بعد پھر اسی وقت یہ عبداللہ رہا ہوئے تھے اور وہ معاملہ ہوا ایک تو یہ چیز ہمارے سامنے تھی پھر اس نے جو خواجہ بختیار کاکی کے مزار کو دھلایا وہاں پر جیسے بولو برات صاف کیا جیسے مسجدیں کی جیسے شاہ نواد کی ڈیوٹی لگائی جیسے اس نے پھر مرن برت اختیار کیا اور یہ سب سیاستدان مولانا آزاد سمیت نہرو راجن بابو پٹیل ہے اور نہیں مانا کہ میں نہیں چھوڑتا مرن برتھ تو اس نے کہا نہیں جی وہ اب فضا ٹھیک ہو گئی ہے شاہ نواز ہی کے کہنے پر اس نے یہ برت رکھا تھا اس نے کہا جی یہ ہندو اور سکھ کوٹھوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور ننگے ہو جاتے ہیں اپنی پاجامے اتار دیتے ہیں اور مسلمان لڑکیوں سے کہتے ہیں خالی کر دو مکان نہیں تو یہ تمہارے اندر داخل کر دیں گے یہ لفظ تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو اس سے تو گاندھی جی کے لیے درتی کی پیٹ کی بجائے درتی کا پیٹ بہتر ہے یہ نے کر دیا یہ لفظ تھے اس کے درتی کی پیٹ تو اس کے بعد انہوں نے کہا شاہ نواز تم بتاؤ یہ ٹھیک کہتے ہیں نواز کے منہ سے نکل گیا جی ابھی فضا ٹھیک نہیں ہے تو اس پر وہ ناراض بھی ہوئے تمام لیکن بعد میں ایک دن میں بولے تو گاندھی بہت سے گاندھی نے پیسہ دلوایا آپ پوچھ لیں ان کو اگر آج سوردی زندہ ہوتے تو میں کہتا آپ ان سے انٹرویو لیجیے سور جو ان کے متعلق کہا کرتے تھے اب سور تو مسلم لیگ کے آدمی تھے تو میں نے ان سے کئی سوالات کیا کرتا تھا وہ کہتا تھا میں تو سمجھتا ہوں کہ وہی وہ تو رشی ہے وہ دھرتی پر یہ ہے میں نے تو دنیا میں شاید صدی سے اتنا بڑا آدمی نہیں پیدا ہوا بڑی تعریف کرتے وہ بھی میں نے لکھی ہوئی بہت سے باتیں خیر تو اب آپ دیکھیے جی آدمی کا مطالعہ اب صرف یہ سوال بنا لینا اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے ہم پاکستان کی جسٹیفیکیشن کے لیے مسلم لیگ کے کی جسٹیفیکیشن کے لیے اپنے دلائل قائم کرنے کی بجائے حالانکہ ہمارے پاس مثبت دلائل بہت زیادہ ہیں منفی دلایا کو گاندھی تھا کہ نہیں تھا بھائی ہوگا نہیں ہوگا کیا بٹ ٹھیک ہے گاندھی کی رائے وہ تھی وہ ہندو تھا اس کی رائے یہی ہونی چاہیے کہ یہ ملک تقسیم نہ ہو ہم مسلمان تھے ہماری رائے یہ ہونی چاہیے کہ یہ ملک تقسیم ہو اس کی رائے بھی ایمانداری تھی میری رائے بھی ایمانداری تھی کیونکہ میں اس ملک میں طاقت ہے اس لیے میری رائے کامیاب ہو گئی تو یہ تو اشاسم اتنی بات ہے تو اس لیے یہ عرض کرنا یہ بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں آپ کی خوش آمد نہیں کر رہا ایک بڑے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے سنجیدہ مدین ہوشیار ذہین و فتین آدمی ہیں آپ ذرا اور اپنی دماغ کو وسط دے کر قلب کو وسعت دے کر ان حالات کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ ہوں گے مثلاً آپ دیکھیے انڈیا ونس فریڈم میں آپ سے کہوں گا پڑھیں پھر ایک دفعہ پڑھیں اس کے آخری باب میں مولانا لکھتے ہیں کہ یہ مشرقی پاکستان کٹ جائے گا مجھے یہ خطرہ ہے اور اس کے بعد یہاں پر بلوچستان کی اور سرحد کی اور سندھ کی تحریکیں پیدا ہوگی صبح ہی اور یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگی پھر مجھے بلا کر مولانا کہتے ہیں میں پارٹیشن کے بعد ان سے تین دفعہ ملا ہوں موت تک تین دفعہ اس نے کہا کہ جا کر ان نیشنل مسلمانوں سے کہ اس عبد القوار کو سمجھاؤ کہ تم پولیٹیکل کام چھوڑ دو سوشل کام کرو اب یہ پاکستان بچے گا تو ہندوستان کا مسلمان بچے گا اور پاکستان نہ بچا پاکستان مٹ گیا تو نہ صرف ہندوستان اور پاکستان کا مسلمان مٹ جائے گا بلکہ ایشیا میں مسلمان ملکوں کے غلامی کی زنجیریں زیادہ مضبوط اور وسیع ہو جائیں گی اب یہ باتیں اب یہ لکھ بھی نہیں سکتے اگر لکھے تو وہاں دیں گے آپ کو کچھ ناگواد تو نہیں ہو رہا میں جو تکلوم آمادہ کر رہا ہوں وہ اس لیے غالب کو یاد آیا کہ جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی مشکل کی تجھ سے راہے سہنوا کرے کوئی تو ایسا ہے نا کہ اب آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ میں کچھ چھیڑ से سے چلی جائے न صحیح وسلطو तो ہی صحیح آپ نے جن خیالات کی اظہار کیا ہے وہ تو گیا تاریخ حصہ بننے جا رہے ہیں میں تو میری حیثیت سے سوالی کی ہے میں تو سوالی کی حیثیت سے ہوں یہاں پر یعنی میں سوالات کر رہا ہوں تو آپ اس سلسلے میں فرما رہے ہیں تو بات ہے کے سلسلے میں جہاں تک واضح اسکیم کا تعلق کیوں صاحب شروع کر دوں جہاں تک واضح اسکیم کا تعلق ہے میں نے حقیقت یہ ہے کہ اس کا بل مطالعہ نہیں کیا زمانے میں کیا تھا وہ گی نہیں تھے گاندھی جی کے وہ زیر تجویز آئی اس کے مصنف جو تھے وہ ڈاکٹر ذاکر حسین ڈاکٹر ذاکر حسین تھے اب وہ ابھی اس کی کوئی اس پر عمل نہیں شروع ہوا کوئی اس کے خطوخ سامنے نہیں آئے, آئے کا کا کانگریس سے, سے ناراض تھے انہوں نے وعدہ اسکیم کی کوتاہیاں پکڑ لی اور اس کو عام کر دیا بہرحال وہ ختم ہو گئی مسلمانوں پر اگر کوئی تجربہ ہو سکتا تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ انگریزی سکولوں میں جہاں بائبل تک پڑھائی جاتی ہے وہ تو گوارا کرتے تھے لیکن ایک ابھی تجویز ہے جس میں ترمیم بھی ہو سکتی تھی جس میں تصحیح بھی ہو سکتی تھی وہ سامنے آئی اور اس کو بالکل ہندو راج تعبیر کر دینا میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی طور پر تو جائز تھا لیکن تعلیمی طور پر جائز نہیں تھا بہرحال وہ سکیم ایسی تھی کہ جب وہ مسترد ہو گئی تو اس کے بعد اس پر سوچنا یا یہ کہنا کہ وہ کسی سازش کا حصہ تھی کچھ زیادتی ہو گئی جناب اب یہ موضوع ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان دو عظیم تحریکوں کے بارے میں اور دو عظیم سیاسی جماعتوں کے بارے میں اپنے خیالات آپ کے اظہار کیا اب ایک ایسی بڑی شخصیت ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ گاندھی اور قائد اعظم سے بڑی شخصیت ہے وہ یعنی ان معنی میں کہ وہ ایک خالص علمی شخصیت ہے اور آفاقی شخصیت ہے اور فلسفیانہ شخصیت ہے میری مراد علامہ اقبال سے ہے تو ایسا ہے کہ اقبال ایک ایسا موضوع ہے شعیص صاحب کہ اس پر بولنا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار خطرناک ہے ان معنی میں کہ کسی بھی گفتگو پر جو اقبال کے بارے میں کی جائے اب یہ الزام عائد کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں مثال کے طور پر لیکن وہ جو ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے اس میں جدت ہو سکتی ہے یعنی فرض کیجئے کہ آپ فلسفہ خودی پر بولیں یا اقبال کے گلشن راز جدید پر بولیں جو انہوں نے شبستری کے گلشن راز کے جواب میں تحریر فرمایا تھا یا اور ان کی تصانیف اور ان کی علمی حیثیت کے بارے میں بولیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک عالمانہ اور محققانہ بات ہوگی لیکن اب وہ ان کی شخصیت کا کوئی نکوئی پہلو یقیناً ایسا ہوگا جو آپ کے ذریعے سے سامنے آ سکتا ہے تو آپ ذرا اس پر کچھ فرمائیں میں علامہ اقبال کے بارے میں آپ کہ میری ذہنی زندگی پر سے زیادہ انہی کے افکار اور تعلیمات کا اثر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ میں کوئی خوبی ہے تو اس کی تعمیر میں اقبال کے افکار اور ان کی شخصیت کو بہت زیادہ دخل اثر ہے اب سوال یہ کہ آپ ان سے متعلق مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ سوال متعین کر دیں اور واضح کر دیں ایک سوال تو یہ پوچھوں گا کہ اقبال کرائے رائے گاندھی جی کے بارے میں کیا ہے میں ابھی عبد کرتا ہوں تو میں آپ کو جواب دے سکوں گا تو باقی بات یہ ہے کہ میں آپ کا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو اقبال ہے جیسا کچھ بھی ہے اسی سے ہمیں روشناز کرا میں اب کرتا ہوں جہاں تک اقبال سے ذاتی ملاقات کا تعلق ہے میں نے ان سے تین ملاقاتیں کی ہیں ہو سکتا ہے چار بھی ہوں لیکن تین تو مجھے یاد ہے پہلی ملاقات ان سے میں نے مولانا ظفر علی خان مرحوم و کے ساتھ کی اور وہ ملاقات کوئی دو ڈھائی گھنٹے رہی لیکن جن موضوعات پر یا معاملات پر وہ دونوں گفتگو کرتے رہے میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میری استعداد ذہنی سے وہ بہت اونچی چیزیں تھیں اور میں سمیٹ نہ سکا میں علامہ کی شخصیت سے معروف رہا اور میرے لیے ان کی گفتگو سے زیادہ یہ چیز زیادہ افتخار کا باعث تھی کہ میں ایک عظمت کے سامنے بیٹھا ہوں اور یہی چیز آخر تک میرے ذہن پہ چھائی رہی بعض باتیں ان کی مجھے یاد بھی ہیں کچھ ادبی باتیں تھیں کچھ علمی باتیں تھیں کچھ سیاسی باتیں تھیں لیکن ان تینوں باتوں میں ایک چیز ضرور تھی کہ علامہ اقبال مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مسترک تھے وہ مولانا سے یہ کہتے تھے کہ ایسا دور ضرور آنا چاہیے کہ مسلمان اپنے گمشدہ ماضی کی طرف چلے جائیں اور یہ معاشرہ اور یہ دنیا مسلمانوں کی ہو جائے اور ان کی وہی تاریخ سامنے آ جائے جس تاریخ نے اس دنیا کو زندگی کے بالوں پر دیے تھے علامہ اقبال کے دو فکرے جو بعد میں ان کے خطوط میں بھی پائے جاتے ہیں مجھے یاد ہیں ایک تو انہوں نے مولانا سے کہا کہ مولانا یہ حقیقت میرے لیے کئی دفعہ کئی قسم کے خیالات کا اور روح کی بے قراری کا باعث ہوئی ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے مسلمانوں نے اتنی اسلام کی خدمت نہیں کی جتنی خود اسلام نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے اور دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے بار بار کہی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کا مسلمان کچھ ایسے جمیلوں میں گرفتار ہے اور ناخواندگی کا شکار ہے اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کی ایک سریت اتنی مغرب زدہ ہے کہ وہ بالکل اسلام سے بیگھانہ ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم طبقہ یا علماء یا دین دار طبقہ یا آپ لوگ جو دین کے نام پر قلم اٹھاتے ہیں اتنا کام کریں کہ مسلمانوں کو قرآن پاک کے دقیق مسائل میں الجھانے کے بجائے سیرت نبوی کی تعلیم کو عام کریں کیونکہ جتنی نسبت مسلمانوں کے قلب کو سیرت محمدی سے ہوگی اسی نسبت سے قرآن کا ذوق میں پیدا ہو جائے گا یہ دو باتیں الفاظ ممکن ہے میں نے کوئی صحیح استعمال نہ ان سے کی لیکن یہ ان کی بات دوسری ملاقات میں نے سید اللہ شاہ بخاری, بخاری جب کے ساتھ ان سے کی تھی اور سید صاحب کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ میں حیران رہ گیا شاہ صاحب اتنے بڑے خطیب تھے کہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اردو زبان نے اتنا بڑا خطیب کم از کم پیدا نہیں کیا ان کی تقریر سے چلتے ہوئے دریا رک جاتے تھے گوش بھر آواز ہو جاتے تھے ہا رک جاتی تھی ٹھہر جاتی تھی فضا سراپا گوش ہو جاتی تھی اور انسانوں پہ جادو کر دیتے تھے اور ادب ان کا بہت تھا میں نے ان کو گاندھی جی کو ان کا ادب کرتے دیکھا نہرو کو اس طرح انہیں ملتے دیکھا جیسے بیٹا باپ کو ملتا ہے اور بھی کئی لوگوں کو دیکھا کہ شاہ صاحب کے سامنے وہ دم خود ہوتے تھے لیکن شاہ صاحب علامہ اقبال کو ملنے گئے اور مجھے ساتھ دے گئے تو جب ان کے مکان میں داخل ہوئے تو علامہ سامنے چار پائی بھی بیٹھے ہوئے تھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا آؤ پیرا تگیا آؤ پیرا یہ بالکل ان کے لفظ ہیں آؤ پیرا تگیا پیرا تیرا کی حال ہے تو شاہ صاحب نے زور سے کہا یا مرشد یا مرشد اور اس کے بعد بیٹھ گیا اور کہا کہ حضرت کوئی نظم لکھی ہے کوئی تازہ نعت ہوئی ہے اس نے کہا ہاں بھائی پیرا ہوئی ہے اس نے کہا یاد سنا دو کیونکہ شاہ صاحب بہت خوش آواز تھے تو نکل لائیے تو مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا شاہ جی وہ نعت ہے نعتیہ کلام ہے حضور سے مخاطب ہو کے لکھا ہے آپ نے وضو کیا ہے ذرا وضو کر لیں حضور کا کسکرا تو حضور سے ان کے تعلق اور محبت کا یہ عالم تھا اور شاہ صاحب نے جب ان کے سامنے قرآن سنایا اور کچھ حدیثوں کا ذکر کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ دیدہ ہو گئے پھر فی الواقع ان کے موٹے موٹے آنسو ٹپکے اور ان کے گال پہ بہنے لگے تو یہ مجھے یاد ہے کچھ اور باتیں جلسوں ولسوں کی ہوتی رہیں مذاق بھی ہوتا شاہ صاحب بھی مذاق کرتے رہے لیکن ادب کے ساتھ اور وہ بے تکلفی کے ساتھ مذاق کرتے رہے یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاہ صاحب فی الحقیقت انہیں اپنا مرشد سمجھتے ہیں اور ان کا بے پناہ احترام کرتے ہیں اور ان کے دل میں ان کے لیے بڑی ہی جگہ میں نے شاہ صاحب سے پوچھا جی کہ آپ کے اور جب ہم واپس آنے لگے کہ آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے سیاسی راستوں میں تو بڑا اختلاف ہے فاصلہ ہے لیکن اتنا عدد تو شاہ صاحب نے ایک سردا جی اور کہا شورش اس قسم کے لوگ روز روز بھی پیدا ہوتے ملت اسلامیہ صدیوں کے بعد ایسے آدمی پیدا کرتی ہیں اور جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نادل کرتا ہے تو اس قسم کے لوگ پیدا کرتا تو اس سے آپ اندازہ فرما لیں کہ شاہ صاحب کے ان کے متعلق کیا خیالات تھے البتہ شاہ صاحب مذاق میں ایک بات ضرور کہا کرتے تھے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب جب قلم اٹھاتے ہیں تو بالکل صحیح اٹھاتے ہیں اور جب قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں ضرور غلطی کر جاتے ہیں یہ مذاح میں <با> ضرور کرتے <laughs> <laughs> تیسری دفعہ میں چودھری افضل حق جو این آر کے بہت بڑے لیڈر تھے ان کے ساتھ ملا اور وہ ان کی سیاست سیاسی اعتبار سے ایک خالص ملاقات اس وقت کے پیش آمدہ مسائل کے بارے میں تھی اور سکندر حیات مرحوم سے ملنا تھا چودہ افضل حق کو ان کے پاس پیغام مولانا غلام رسول میر اور مولانا اختر علی خان لائے تھے تو چوری صاحب نے شرط یہ جی لگائی تھی کہ میں ان کی کوٹھی پر جا کر نہیں ملوں گا یا آپ کے ہاں نہیں ملوں گا اگر انہیں ملنا ہے تو علامہ اقبال کے ہاں آ جائیں تو جب علامہ اقبال نے کہ ہاں آ جائیں کا فکر چوری صاحب کی زبان سے لکھتا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا وہ تو یہ مصیبت میرے گھر کیوں پہننا ہے انہیں لوگوں میرے گھر لے آ کر میرے سے کچھ تنگی پیدا ہوتی ہے یہ ان کے ان لوگوں کو یہ پنجابی کے ہیں کہ ان لوگوں کو میرے گھر میں نہ رہا کو تو وہ کوئی ناراض پہ ہوئے ناراض ایسے جیسے دوست دوست سے ایک محبت کے ٹیپ ناراض ہوتا پھر وہ سیاسی باتیں ہوتی رہیں تو انہوں نے کہا ڈاکٹر اقبال نے کہ بھائی یہ لوگ جو انگریزوں کے ساتھ وابستہ ہیں ان سے خیر کی توقع نہ رکھو اگر تم مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو نتائج کو اللہ کے حوالے کر دو اور کرتے چلے جاؤ باقی مجھے یاد ہے کہ اسی گفتگو میں ڈاکٹر صاحب نے ان سے یہ بھی کہا کہ برطانوی عملداری کے خلاف جد کرنا بالکل مسلمان کا فرض ہے لیکن ہندو کی سیاست پر زیادہ اعتماد کرنا بھی کچھ مناسب بات نہیں ہے یہ انہوں نے میری موجود کوئی مناسبات نہیں ہے اور آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک باطل کو شکست دے کر دوسرے باطل کو اپنے اوپر مسلط کرنا اپنے لیے مساج پیدا کرنے کے وہ اس قسم کی بات ہوئی علامہ اقبال کے میں نے سنا آپ کو ہزاروں اشعار یادیں اور یہ واقعی بڑی دل بات ہے میں علامہ اقبال کے بارے میں کروں علامہ اقبال کے بارے میں کہ میں نے اب تو میری قید کوئی چودہ سال پندرہ سال ہو چکی ہے جو میں نے کاٹی ہے لیکن پری پارٹیشن میں نے گیارہ برس کی قید کاٹی ہے تقسیم سے پہلے آزادی سے پہلے اور سب سے بڑی قید ایک دفعہ سات برس کاٹی میں اب نہیں کہہ سکتا میرا حافظہ ساتھ دے گا نہیں میں بہت طویل بیماری سے بھی نکلا ہوں اور عمر بھی خاصی ہو گئی ہے لیکن علامہ اقبال کا پچہتر فیصد کلام مجھے زبانی یاد ہے ماشاءاللہ اور میں نے علامہ اقبال کے تمام اشعار جو ان کے مستند مجموعوں میں ہیں وہ بھی گنے ہیں میں نے پچھلی دفعہ آپ کے ریڈیو والوں کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کی تعداد بھی لکھوا دی تھی کہ اتنے کل اشعار ہیں اور ان میں اتنے مصرے دوسرے کے ہیں جن پر علامہ اقبال نے تزمین کی ہے گرا لگائی ہے پھر میں نے ان کی تقسیم بھی کی تھی میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کے اشعار کو ہم چار خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ خودی جون کے ہیں۔ دوسرے مغرب پر تنقید تیسرے عقل کی نارسائی اور عشق کے ساتھ ان کی وابستگی اور توحید و رسالت کی بنیاد پر اسلام کے ساتھ ان کا بےپنا لگاؤ یہ چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں اور ان کی شاعری انہی چار خانوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں دوسروں کے مقابلے میں کوئی امتیازی خصوصیت رکھتا ہوں لیکن یہ ٹھیک ہے کہ میں علامہ اقبال کے اشعار اور افکار ہوں میں ان کا ایک ایسا کاری ہوں یا حافظ ہوں کہ میں نے اس سے بڑا کام لیا ہے اور میری زندگی میں اگر فلواقعہ کوئی غیرت کے یا خودداری کے آثار ہیں تو وہ کلام اقبال کر نہیں خود آپ کے کلام سے اس کا احساس ہوتا ہے یعنی آپ کے کلام اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں کلام وہ کلام اقبال کی چھاپ بالکل ہے بھی کہہ کیمایاں بس خود آپ یعنی آپ کی بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن اثر تو ہوتا ہے ویسے اقبال کے معاصرین میں شعرا میں کم از کم آپ بتائیں جی چند نام آپ بتا سکیں گے کہ جن سے آپ متاثر ہوئے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا اقبال جی کے بعد میں سب سے زیادہ جو زندہ تھے متاثر ہوا تو مولانا ظفر علی خان سے ہوا جی اور ان سے میں نے فیض بھی اٹھایا میں نے ان کی شاگردی بھی اختیار کی اور میری شاعری میں آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی اعتبار سے ان کا اثر بہت زیادہ ہے جی, جی اور ان سے میں نے نہ صرف یہ کہوافی پتواظمائی کی ارتجال سیکھا روزمرہ کی نقشہ کشی اور سیاسی واقعات کی تصویر رائی کا مالکہ حاصل کیا بلکہ ان سے میں نے یہ بھی سیکھا کہ شاعری میں جس چیز کا نام گداز ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور انسانی طبیعت پر کیوں کر اثر کرتا ہے مولانا نے میری طبیعت میں اپنے بہت سے اثرات پیدا کیے اور مجھے یہ اظہار کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اب تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہزار ہاں شعر کہیں لیکن کبھی کسی نظم میں میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر وہ 9 اور 11 اشعار کی ہے تو 15 منٹ سے زیادہ صرف نہیں کی اور جس نظم کے کہنے میں 15 منٹ سے زیادہ صرف ہو میں اس کو پھاڑ دیتا ہوں اور شعر نہیں کہتا لیکن مجھے کبھی اس سے زیادہ وقت یہ بس یہ مجھے سب سے زیادہ باقی میں قائل بھی ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بائیں ماں کہ میں جوش کے خیالات اور نظریات سے بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے شخصیت سے بھی اتفاق نہیں کرتا کیونکہ جو اس کی شاعری میں دعوت تھی ان کی ذات اس کی نفی کرتی ہے لیکن بہرحال ان کے بانگپن سے ان کے تیوروں سے میری طبیعت نے ایک خاص انبساط حاصل ہاں کیا ہے اور ان کی اداؤں سے فائدہ بھی اٹھایا تو کیا یعنی اب یہاں سے بات ذرا کچھ پلٹے گلگشت گلگشت کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے یعنی جوش کے ہاں تو کچھ معاشقے بھی ہیں اور اس قسم کی بھی چیزیں ہیں تو کیشوری صاحب آپ کے ہاں بھی کوئی اس قسم کا حادثہ ہوا ہے وہ جوش کے ہاں جو معاشقے ہیں جوش سے میری بڑی بے تکلفی ہے یہ جانتے ہیں اور اب تو بہت ہو چکی ہے جوش نے کچھ معاشقے تو کیے ہیں لیکن اکثریت معاشقوں کی اس کی ذہنی معاشقے ہیں اور خیالی معاشقے ہیں اور اس نے یوں تخیل میں کیے ہیں ان کا وجود کوئی نہیں ہے اور چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کی کتاب چھپ کے آئی یہ سوال یادوں کی برارت تو ان کی بیوی بی کا ایک انٹرویو کراچی کے ایک ہفتہ میں شاع ہوا تھا کہ میرا خامن فسانہ سازی سے کام لیتا ہے اس نے یہ کچھ نہیں کیا بس اس کا یوں ہی جیسے وہ مصرع کہہ دیتا ہے ایسے اس نے یہ باتیں لکھتی ہیں اس, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس کا مطلب آپ کے یہاں کچھ ہے اصلیت نہیں میں نے تو کسی سے میں اس قابل نہیں میں تو سمجھتا ہوں میں بچہ تو گیا جی اور جب بوڑھا ہونا شروع ہوا تو میں جیل سے نکلا اس لیے جو معاش کے جوانی کی چیزیں مجھے افسوس ہے وہ میری زندگی میں آئی ہی لیکن ایک ہوتا ہے وہ معاشرے کا جو اعلیٰ تصور ہے روحانی اور ذہنی وہ تو ہاں وہ تو آر شخص کے ساتھ ہوتے ہی ہیں جی وہ تو ہوتے ہی ہیں جی وہ ہوتے ہی ہیں لیکن میں نے جوانی جو کے دن تھے یا نوجوانی کے جو دن تھے جو مجھے کھلی فضا میں اور آزاد فضا میں بسر کرنا چاہیے تھے میں نے وہ جیل کی طرف یہ چیز تو آپ کی زندگی کو بہت محترم بناتی ہے کہ آپ نے اپنی جوانی بجائے اس کے وہ میں آپ گزارتے آپ نے زندہ کی نثر کی تو یہ کتنے یعنی اگر آپ غور کریں خود میں یہ نہیں کہا میں آپ کو خود رحمی کی دعوت نہیں دے رہا کہ آپ اپنی ذات پر رحم کریں لیکن یہ چیز آپ کو محترم بنا دیتی ہے عام نباہوں میں کہ ایک شخص ہے اس نے اس کا جوانی میں یہ ہو کہ وہ ایک کے خلاف سفارا ہوتا ہے اور اپنی آواز کو اس آواز میں ملاتا ہے جو استعمال کے خلاف بلند ہو رہی ہے تو یہ بڑی یعنی برگزیدگی ہوئی یعنی جوانی کی جوانی کے لیے بہت شرف ہے کہ وہ آب آب آب تو ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر آپ حسرت سے بہت متاثر معلوم ہوتے ہیں اس لی میری, حضرت حضرت م... میری دلوقتي زندگی میں عدل م... چار شخصیتوں کا بہت زیادہ اثر ہے, حضرت ہے حضرت اور ایک اقبال ایک ابوالکلام ایک مولانا محمد علی جوہر ایک مولانا ظفر علی خان چار غلطی سے نکل پانچ میں حسرت پانچ شخصیتوں کا اس اعتبار سے میں پنجنیخ حا فرمایا آپ کی دو دفعہ ملا کانپور جی ہاں ایک دفعہ تو مجھے مولانا ظفر علی خان نے بھیجا تھا جب شہید گنج کی کانفرنس کی صدارت کا سوال تھا لاہور میں بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی تو فیصلہ یہ ہوا مولانا کہنے لگے بھائی حسرت اس کے لیے موزوں آدمی ہے ایک تو وہ بے آدمی ہے بےغرض آدمی ہے بے لوس ہاں یہ تو انہوں نے بہت سی ان کی تعریف کی تو کہنے لگے کہ تم چلے جاؤ میں نے کہا مولانا میرے تو وہ واقف نہیں ہے میں تو پہلی دفعہ انہیں دیکھوں گا کہنے لگے نہیں میں تمہارے ساتھ ان کا ایک مرید بھیجتا ہوں یہاں ہمارے لاہور میں ایک شخصیت تھے مقامی طور پر بڑے اچھے لیڈر تھے زندہ دل تھے جن کا نام میاں فروز الدین تھا موچی دروازے کے اندر رہتے تھے سب سے پہلے محمد علی جناح کو قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ انہیں نے اور وہی کہ مجوز تھے قائد عالم اور قائد اعظم بہت خوش ہوئے تھے تقریر وہ بہت اچھی کرتے تھے اور وہ گئے مولانا ان کے بہت واقع تھے تو ہم مولانا کہ ہاں وہاں کانپور گئے دروازہ کرکٹ آیا آئے ارے تم کب آیا ان کا جی کیسے آئی اچھا آؤ وہ سامنے ایک مسجد تھی ان کے مکان کے آپ نے دیکھی ابھی وہاں لے گئے ان کے تو جیاں ان کے تو کوئی جگہ نہیں تھی بیٹھنے والی ایسی وہاں لے گئے وہاں بیٹھایا کہیں ابھی تمہیں کھانا کھانا ہوگا اب ہمیں مسجد میں بیٹھا کے آپ کھانا لینے چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے ایک چنگیر تھی وہ ایک مومولی کھدر کا اوپر رومال تھا اس میں کیا تھا جی دو ایک آلو اور گوشت تھا ایک چھوٹی سی وہ کہنا جو پیالی میں یا پیالے میں ایک میں دال تھی اور کچھ چپاتیاں تھیں اتنی سی وہ لے آئے اور لا کر ہمارے سامنے رکھی اور اس کے بعد وہ کینل کے میں پانی لے آؤں وہ مٹی کا لوٹا تھا جو مسجد میں وہ بھر کے لے آئے آپ کو لے آئے دو اور کہا چلو کھانا پھر ہمارے ساتھ وہ بھی کھاتے رہے ہم نے بھی کھایا اس شادی کا میں آپ کو سچ کہتا ہوں اتنا دل پہ اثر ہوا کہ اگر میں اپنی شاعران طبیعت سے فائدہ اٹھاؤں تو مجھے کرنے اول کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب مسجد نبی میں سرور کائنات کے گردوں پیش ان کے صحابی بیٹھ کر اس قسم کے دسترخوان میں وہ زندگی وہ زندگی کھاتے رہے خوب اب یہ کہنا چاہیے کہ طبیعت سیر ہو گئی اور بڑا ہی میں مولانا کی باتیں سنتا رہا اس لیے کہ میں نے اپنی ابتدائی زندگی میں تلفظ کی صحت کے لیے بڑے بڑے آدمیوں کے لب و لہجے پر بہت زیادہ غور کیا اور ہمیشہ کان اسی طرف رکھے کئی مولانا سے محاورے سیکھے اتنے میں ایک کوئی چودہ پندرہ سال کی ایک لڑکی آئی اور وہ مولانا کے لیے کچھ شاید کچھ سالن اور لائی کہ کیا لائی تو غالباً ملازمہ تھی ان کی یا گھر میں کام کرنے والی جیسے بھی تھی وہ آئی لڑکی تو وہ لڑکی سفید سا رنگ تھا نین نقش بھی اچھے تھے تو اس نے رکھا تو اب میں تو اس وقت بالکل کوئی زیادہ عمر کا نہیں تھا بچہ ہی تھا تو میں نے جو اس لڑکی کو ایک بھرپور نگاہ سے دیکھا تو مولانا کہ بیٹا کھاؤ کھاؤ کھاؤ کھاؤ غزل یوں نہیں ہوتی ہے یہ <تصفح> فکرہ مجھے آج تک مل گیا کھاؤ کھاؤ کھاؤ غزل یوں نہیں ہوتی ہے تو اتنا بے نفس آدمی اتنا سچا آدمی بیریا آدمی پرخلوص آدمی اور اثار و استقامت کا پیکر آدمی کہ جس کی ہر سانس مسلمانوں کے لیے تھی اور جس کا ہر قول مسلمانوں کے لیے تھا اور جو اس کا اپنا وجود کوئی وجود ہی نہیں تھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے پارٹیشن کے بعد اس کو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں دیکھا وہ جواہر لال کو وہاں بھی گالیاں دیتے تھے گالی سے یہ ملکار جو, جو للکارتے تھے ہماری طرح نہیں جو ہم گالی کمل ذرا یعنی میں نے غلط لفظ بول دیا ہے یعنی ڈانٹتے تھے اور جواہر لال ان کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتا تھا آنکھیں جھکا لیتا تھا اور مولانا کی ڈانٹ سے جاتا تھا اور ان کا بے پناہ احترام تھا جی بالکل تو بارے میں ایک بات اور بھی آپ کو یقیناً یاد ہوگی کہ سب سے پہلے مکمل آزادی کا ریزولوشن جو کانس جی ہاں وہ مجھے معلوم ہے نہیں مطلب یہ ہے کہ میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ بھی فخر مسلمانوں کو حاصل ہے کہ خود کانگریس کے پلیٹفارم سر یہ تو ساری چیزیں مسلمانوں نے پیدا کی اگر آپ خلافت موومنٹ گاندھی نے استعمال میں کہ خلافت موومنٹ نہ ہوتی تو کانگریس کا انقلابی چلنی پیدا ہوتا یعنی ہر ہر مرحلے میں ہر موڑ میں ہر مرحلے میں ہر موڑ میں تو ہم نے اس کو زبان دی ہم نے اس کو عمل دیا ہم نے اس کو نظریہ دیا ہم نے اس کو تو ہم نے اس کو کارکن دیے اور کانگریس ہندوستان کی بہت بڑی جماعت تھی لیکن جس زبان میں گفتگو ہندوستان میں کی جاتی تھی وہ زبان بھی ہماری تھی اور اس زبان میں بڑے بڑے مائنا سپیکر بھی ہمارے تھے اور ناز بھی ہم کرتے تھے وہ یہ تو اب حالات نے ساتھ نہیں دیا وقت نے ساتھ نہیں دیا تو سر گفتگو تھوڑی سی ست میں کر رہا ہوں ابھی آپ آب نے تلفظ کی بات کی تو میں بڑے غور سے آپ کی یہ دلپذیر گفتگو میں نے سنی ہے مجھے تو کوئی بھی تلفظ کی غلطی نہیں نظر آئی لیکن اس کے طور پر ایک بات میں پوچنا, پوچنا چاہوں گا ابھی آپ آب نے کہا تھا کاکم و سنجاب تو یہ کاکم و سنجاب صحیح طرف سے, سے یا کاکم و سنجاب یعنی دوسرا آپ جو ہے یہ اس پر ضمہ ہے یا فتح ہے باج باج میں نے اس کو یوں پڑھا ہے ایک بات اور بھی ہے کہ بعض لوگوں نے نی, دے جی. دے. وہ تو مجھے بھی تضاد نظر آیا وہ اچھا یہ میں آپ بتا دوں کہ مجھے کیوں نظر آیا تضاد اگر آپ مجھے اجازت دیں وہ یوں کہ آپ کو حقیقت ہے ایک طرف مولانا ابوالکلام آزاد سے اور کیا وقت قائد اعظم کیا ایک طرف آپ کو عقیدت ہے جی میں بسرے پیکار میں آپ سے عرض کروں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کلام اقبال میں تضاد جتنے پروگریسیو رائٹ نہیں جناب میں اس کو تضاد نہیں مانتا تلو مانتا ہوں وہ تضاد نہیں یہ تلو ہے ہاں تنوع بہت محترم چیز ہے یہ جی ہاں مختلف ہماری طبیعتوں میں تضاد نہیں تنوع ہے ہم غزل ہم ایک غزل ہے جس میں پہلا شعر وسال کا ذکر لیے ہوتا ہے اور دوسرا سے ہجر کا کیا اچھی بار کیش یہ شخصیت آپ کی ایک غزل ہے کہ جس میں وہ جو جامعیت ہوتی ہے کہ وہ سارے مضامین ابھی ہم وسال جی پر کبھی ہجر کبھی رسال ہاں کبھی فراق کبھی رکیب کبھی محفل ناز اور کبھی سید واہ سب کچھ نئی نسل میں تو بالکل دیت کے بارے میں کچھ پروا لے گی یعنی شاہ شا صاحب میں نے اپنی زندگی میں وہ قلم کے بالکل آدمی نہیں تھے بالکل قلم کے آدمی نہیں تھے حتیٰ کہ وہ نہیں حتیٰ کہ وہ نوے فیصد یا اس سے بھی زائد بلکہ پچانوے فیصد خطوط کا جواب نہیں دیتے تھے بس یوں ان کی طبیعت کا انداز ایسا تھا اب یہ بات آپ دی ریکارڈ کہیں تو میں کہہ سکتا ہوں لیکن کہہ بھی دوں تو کوئی ایسی بات نہیں ان کے نام سے جو آزاد اخبار مجلس ارار کا ترجمان تھا جو تین یا چار مضمون چھپے وہ میرے لکھے ہوئے تھے بلکہ ارار کے چودھری افضل حق تو بہت اچھے ادیب تھے بڑے پائے کے ادیب تھے ارار کے تین چار بزرگ جو بعد میں رہ گئے تھے وہ جو مضامین چھپتے رہے وہ عموماً میں لکھا کرتا تھا اور ان کے نام سے جاتے تھے مذر صاحب نہیں مذر رہی تو آپ خود لکھتے تھے اسام الدین ماسٹر تاج الدین اور شاہ صاحب ان لوگ ہیں یہ رہی کہ وہ مجھے کہتے تھے میں خود ان میں ایک وزن پیدا کرنے کے لیے اخبار میں اس کے البتہ شاہ سب شاعر ضرور تھے اور شاعری میں ان کی طبیعت بڑی زیادہ تھی یہ جس زمانے میں ساحر لدھیانوی مشہور جی جی وہ ان کی وہ نظم چھپی کہ ملے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں یہ ہم پنجابی تو بنتی کہتے ہیں اصل اس کا تلفظ بنتی ہیں ملے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسے وہ مشہور ہے نہ کہتے ہیں تو اس کا دوسرا ان سے مصرع نہیں ہوتا تھا یہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے لکھ کے دی تھی میں نے کسی اخبار میں زمانے میں چھاپی بھی تھی تو شاہ صاحب نے اسے کہا کہ شاعر بھائی دوسرا مصرع نہیں تم نے کیا یہ تو کہا جی کوئی موضوع نہیں ہو رہا تو شاہ صاحب نے کہا اچھا تو ایک منٹ سوچنے کے بعد کہا عرض کروں کہا ہاں تو ان کے دیوان میں سیر کے ملتے وہ شاہ صاحب کا ہے کہ ملے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دخترانے وطن تار تار کو ترسے۔ اور چمن کو اس لیے مالی نے خوں سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی لگائیں بہار کو ترسل تو یہ عطاء ش... اللہ شاہ بخاری کا تو شعر و شاعری میں ان کی طبیعت پہ کوئی بند نہیں تھا اور کہہ دیا کرتے مگر میری شادی ہوئی تو انہوں نے کہا تھا مبارک ہو تو جو شعر وجہ تیری خانہ آبادی تیرے گھر آ ایک اور انگریزوں کی فریادی تو اس قسم کی وہ شاعری کر لیا کرتے تھے لیکن قلم کے آدمی تھے لیکن گفتو کے بادشاہ, بادشاہ, بادشاہ تھے اور یہ ہمارے ہاں گفتگو کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے پنجاب میں لاہور میں پترس اور عبد المجید صالق اور ایسے ہی ان کی پارٹی جن کو نیاز مندان لاہور کہتے تھے دو ایک اور آدمی جن میں تاثیر تبسم تو میں شاہ صاحب کے ساتھ فیض, صاحب نہیں؟ نہیں فیض تو بہت کم جی. جی. گو تھے کم جی. سخن تھے کم گو تھے فیض چپ چاپ طبیعت کے آدمی تھے اور اسی طرح کھوئے کھوئے رہتے تھے فیض نے اتنی شاعری نہیں کی حالانکہ وہ ایک عظیم شاعر ہے میرے نزدیک جتنی ان پر شاعری کی کیفیت تاری رہی بڑی اچھی بات جی تو وہ سر وہ یہ ان کے ساتھ ہی تھے میں نے دیکھا مجھے تو اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا میں سات برس کاٹ کے رہا ہوا تو پھر میں دلی گیا شاہ صاحب کے ساتھ وہاں پنڈت نہرو سے ملنا تھا چونکہ میری ان کے ساتھ آشنائی تھی اور اچھی تھی تو شاہ صاحب کی وجہ سے تھی لیکن اچھی ہو گئی تھی وہاں ان سے ملنا تھا مولانا سے ملنا تھا تو وہاں معلوم ہوا کہ بھائی ان کی تو تاثیر سے اور پتر سے اور اچھی دوستی ہے اور پھر اس کے بعد جناب وہ شاہ صاحب کو پکڑ کے لے جاتے اور رات گئے تک محفلیں ہوتی دو دو بجے رات تک اب جناب ان کی طبیعت میں بھی بدلہ سنجی ان کی طبیعت میں بھی بدلہ سنجی وہ بھی عادر زین یہ بھی عادر زین وہ بھی مستعد یہ بھی مثبت وہ بھی جناب نہیں چوکتے تھے گرہ لگانے سے اور یہ بھی نہیں چوکتے تھے گرہ لگانے سے وہ بھی جناب فکرے سے فکرہ پیدا کرتے یہ بھی جملے سے جملہ پیدا کرتے وہ بھی لفظوں کی کھینچا تانی سے جناب معنی کی ایک ایسی دنیا بسا دیتے تھے کہ انسان حیران رہتا تھا اور یہ بھی جناب ایک ایسا لالہ زار پیدا کرتے تھے کہ طبیعت جو تھی جھومتی تھی اور اس لیے میں دیکھ کے حیران رہتا تھا کہ وہ لوگ انگریزی بھی جانتے تھے کسی قدر فرانسیسی فرانسی بھی جانتے, جانتے, جانتے تھے فارسی انہیں اچھی آتی تھی عربی بھی آتی تھی اردو میں بھی انہیں کوئی ایسا نہیں تھا لیکن یہ شخص جناب ان پہ چھا جاتا تھا ایسا چھا جاتا تھا پھر جب گفتگو کرتے تھے تو پھر گفتگو کے ان کے ایسے پہلو ہوتے تھے کہ آدمی اس سے یہ نہیں... کون ہے آدمی اس سے یہ نہیں سمجھتا تھا کہ کسی زبان کے اعتبار سے ان میں کوئی تشنگی ہے کوئی تشنگی محسوس نہیں ہوتی تھی معلوم ہوتا تھا یہ بھی حفظ زبان آدمی ہے جہاں تک اشعار کا تعلق تھا وہ اپنے دس برس کی عمر سے لے کر اپنی اس عمر تک جس عمر میں اس وقت ہوتے تھے اشعار سنایا کرتے تھے زیادہ تر فارسی کے اشعار سناتے تھے اور اردو کے بھی اور کبھی کبھی پنجابی کی ہی بارشہ بھی سنایا کرتے تھے ہر زبان کی ہر علاقے کی زبان آتی تھی اس کے محاورے آتے تھے بولی ٹھولی آتی تھی ضروری ہے بہت سی چیزیں جانتے تھے پھر لطائف کی بادی بدنے میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا لطائف سے ایسے پیدا کرتے تھے کہ جناب انسان دنگ رہ جاتا کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے تو یہ انہیں بڑی خوبیاں تھیں اور جہاں تک خطابت کا تعلق تھا حقیقت یہ بقول انیس کہ ایک رنگ کا مضمون ہو تو سورہنگ سے بات ہو وہ فل حقیقت سورہنگی سے باندھا کرتے تھے اور برسا اوقات تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی یونان کا فلسفی بول رہا ہے ہمیں وہ تو ان کا شاید نام بھی نہیں جانتے ہوں گے لیکن چونکہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے انہیں سسروں کو اور ڈماس تھریز کو تو میں کبھی گمان ہوتا کہ ڈماس تھریز ہے کبھی گھمانتا سسروں ہے کبھی گمان ہوتا برق ہے کبھی گمان ہوتا ہے کہ جناب عربی کا کوئی کرن اول کا کرون اولا کا خطیب بول رہا ہے اور کبھی معلوم ہوتا کہ رسول اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید اقتص میں کسی محمل نے اپنی پردہ اٹھا دیا ہے اور کسی چیرہ زیبا نے اپنی نقاب وڑ دی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ مشہور ہو گئے ہیں ان میں بے پناہ خوبیاں تھیں جی اور معلوم ہوتا تھا کہ ان کے وجود کے اندر ایک انسان نے کئی انسان ہیں کئی انسان ہیں اور وہ جو اقبال کا مصرا نا کہ نگے بلند سخن سخن جا جا سخن دل, دل نواز جاں پرسوز تو وہ یہی رکھتے سفر رکھتے تھے اور حیرت ہوتی تھی کہ وہ جو بقول غالب کہ دیکھیے تقریر کی لذت کا جو اس نے کہا میں نے یہ سمجھا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے یا بقول شاد عظیم آبادی کے کہ درے مضمون کو یہ گوند لے یا شاد مشکل ہے سلیقہ انتہا کا چاہیے موتی پر ہونے میں, ना میں ना وہ انتہا کا سلیقہ رکھتے تھے اور باور کیجیے کہ ہم لوگ مجبور ہیں تشبیح سے استارے سے کہنا سے کام لینے کے لیے واقعہ یہ ہے کہ ان کی تقریر کشان کے خطوط ہوتے تھے ہیں جی کی لڑیاں ہوتی تھیں دریا کی موجیں ہوتی تھیں سمندر کا جوار بھاٹا ہوتا تھا ہواؤں کی لہریں ہوتی تھیں ہیں جی اور سبزہ زار کی وہ تمام رہنائیاں اور زیبائیاں ہوتی تھیں اور کسی بہت اچھے چملستان کے پھول ہوتے تھے بنچے ہوتے تھے کلیاں ہوتی تھیں اور کبھی ایسا گمان ہوتا تھا کہ کوئی بوڑھا انسان عمر رفتہ کو آواز دے رہا اور کبھی ایسا کیاس ہوتا تھا کہ کسی بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور کبھی یہ خیال ہوتا تھا کہ ماں اپنے معصوم بچے کو دیکھ کر اپنے چہرے کے تمام لطافتیں اور نزاکتیں منتقل کرنا چاہتی ہے نگاہ کے راستے سے یا اپنے ہونٹوں کے راستے سے اپنے بچوں کی طرف حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے الفاظ ایسے ہوتے تھے جیسے کسی شاعر کے لیے کسی محبوب کی نگاہ سرم گئی نگاہ ہوتی ہے یہ اور میرے خوبی کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اتنا بڑا با خطیب اور اس کی آواز کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ نہیں وہ اسی طرح ان کی ریکارڈ نہیں ہے <تصفح> ہماری سیاست کی جو ہے نا سختیاں اور یوں کہیے بلکہ ہماری سیاست کی چیرہ دستیاں جو ہیں بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے ہماری سیاست کی چیرا دستیوں نے ان کی شخصیت کو گمسم کر دی ہے اور آپ صرف اس لیے اس کی جسٹیفیکیشن پیدا نہیں کر سکتے کہ شاہ صاحب نے فلان تحریک کا ساتھ نہیں دیا تھا اس لیے مسلمان حق بجانب ہے بالکل ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا جو عمومی دور میں خاندان والے بیت کے ساتھ ہوا تھا لوگوں نے ان سے اختلاف نہیں کیا ان پر دشنام بھرتی ہے ان کی گفتگو میں اگر کوئی گفتگو کئی دفعہ ہوتی تھی مثلا دیکھیے نا اب وہ سید تھے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ آپ کے ذہن جی ہاں کئی کئی الفاظ کئی چیزیں ان کی میرے دماغ میں محفوظ ہیں اب بات یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی مجمع ہو کوئی بہت وسیع مجمع ہو اور میں تقریر کروں تو پھر طبیعت خود بخود لوگوں کی داد و تحسین سے کھلتی چلی جاتی ہے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بندی اور لپٹی ہوئی چیز خود بخود کھلتی اور بکھرتی چلی جا رہی ہے تو اس اس وقت ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ویسے ہیں ابھی بیماری سے اٹھا ہوں اور اس کے اثرات باقی ہیں حافظ میں بھی صحت میں بھی اور تندرستی میں بھی اور وہ چیزیں ہیں یاد تو نہیں لیکن کئی دفعے مثلاً شاہ صاحب جو تھے آپ جانتے سادات کے ساتھ ان کا واضح رشتہ تھا سید تھے اور لیکن وہ شیعہ نہیں تھے اور کئی دفعہ میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کربلا کے موضوع پر شہادت حسین کے موضوع پر کبھی تقریر کر دیا کریں تو مجھے ایک دفعہ کہہ رہے کہ تم ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہو میں اپنے میرے باپ پہ جو بیت گئی کر بلا میں کیسے پیار کروں میرا جگر پھٹ جائے گا اب بتائیے یہ کوئی بات شیعہ نہیں کر سکتا ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تو کسی نے اضرا شرارت و زمانے میں یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں اپ میں مسلمانوں کے فضول شیعہ سنی فضول ہی جھگڑے ہیں یہ تو کوئی جھگڑے نہیں نا شیعہ بھی اسلام ہے سنی بھی اسلام ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے فضول جھگڑے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ شاہ صاحب یہ حضرت عائشہ میں اور حضرت ختیجہ میں کیا فرق تھا اب ظاہر بات ہے کہ یہ بڑا پیچیدہ سوال تھا اور سادات تو جتنے ہیں وہ تو حضرت فاطمہ سے ہیں حضرت فاطمہ حضرت ختیجہ کی بیٹی تھی تو حضرت عائشہ کے تو کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے کہا کیا فرق ہے انہوں نے کہا یہ کوئی سوال آتا ہے کیا تم شرارت کی باتیں کرتے ہیں اب اس نے پھر کہا اس نے کہا اس طرح کوئی گرفت کرنا چاہتا ہوگا کوئی شرارت کرنا چاہتا ہوگا کوئی پکڑ پیدا کرنا چاہتا ہوگا تو شاہ صاحب نے کہا یار چھوڑو یہ کوئی سوال آدمی ہے تم کیوں کرتے ہو یہ کوئی قیامت کرنے کسی کوشش نہیں ہوگی نہ یہ کوئی ایمان کی بنیادی استفسارات میں سے ہے نہ کوئی قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ہے نہ یہ سوال کہیں پوچھے گا یہ نہیں ہے نہ یہ ارکان اسلام ہے اور نہ یہ تم کیا سو نہیں جی شاہ صاحب بتائیے تو اس نے کہا کیا پوچھتے ہو تم اس نے کہا جی ختیجہ اور عائشہ میں کیا فرق ہے ختیجہ محمد بن عبداللہ کی بیوی تھی اور عائشہ محمد رسول اللہ کی بیوی تھی اور کیا پوچھتے سوال کرتے بھی اس نے کہا ایک مرید تھا ایک مراد تھا ایک مرید تھا ایک مراد تھا عمر کے لیے مراد تھا اس قسم کے سوال کر دیتے تھے ایک دفعہ جا رہے تھے میں اور وہ شاہ صاحب گاؤں میں تو دیکھا ایک میں دراصل وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ امت ان قضیوں میں ہاں ممت ممت دلوقع چیز دلوقع وہ شیعہ بلکن سنی بلکن سوال دلوقع سے دلوقع دلوقع دلوقع تو دلوقع نفرت کرتے تھے ایک دفعہ صاحب جا رہے تھے تو دیکھا ایک میں یہ چانڈو خانے جو ہوتے ہیں رستوں میں قبروں وبروں میں تو چرس پی رہے تھے ملنگ تلنگ قسم کے آدمی بیوقوب مجذوب جیسے جیسے فقیر ہوتے ہیں اور وہ جناب چرس کا ایک لگائیں کش اور کہیں جال تو ٹم والے سے گھر روکو وہ رک گیا اترے اور وہ جو ملنگا تھا آدمی وہ جاتے گرے بان سے پٹھے یہ نا پاک چرس پی کے میرے باپ کا نام لیتا اپنے باپ کا نام لے اس قسم کی باتیں بھی ہو گیا اپنے باپ کا نام لے ارے کے کا نام لیتے اپنے باپ کا نام لے شاہ صاحب اس قسم کی باتیں بھی کیا کرتے تھے اس قسم کی باتیں کرتے تھے کوئی یاد ہوں گے جی اب اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا ان کے دروب میں تھے جی وہ ان کے کئی انداز تھے ایک تو ان کا اپنے انداز تھا کبھی تو وہ بالکل ادیبانہ انداز میں بولتے تھے اور کبھی خالصدیب کی حیثیت سے بولتے تھے کبھی وائس کی حیثیت اختیار کر لیتے تھے کبھی وہ مقرر ہوتے تھے اور کبھی وہ خطیب ہوتے تھے مقرر سے میری مراد ہے سپیکر اور خطیب سے میری مراد ہے اوریٹر کی جی, جی, جی, جی, جی, جی, جی یہ ان میں چیزیں ہوتی تھی جب کبھی جلال میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ انگریزوں کی غلامی پر رضامندی کا اظہار کرنے والو اور ان کی تاط کی رسن اپنے گرنے میں گرد میں ڈالنے والو میں تم سے کہتا ہوں اپنی حرکات سے بعد آ جاؤ ورنہ تم خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے پھر اسی اس کے ساتھ جلال میں آ جاتے تھے تم پر خدا کی پٹکار تم پر رسول کی پٹکار۔ تم پر ان کے اہل بیت کی پھٹکار تم پر صحابہ کی پھٹکار تم پر شہدا کی پھٹکار تم پر صدیقوں کی پٹکار تم پر اکابر امت کی پھٹکار تم پر دریاؤں کی لہروں کی پٹکار اور پہاڑوں کی بلندیوں کی پٹکار آسمان کی کہ کی پھٹکار اور زمین کے تحمل کی پٹکار اس قسم کی تقریریں بھی کر دیتے تھے کیا تسلسل تھا تسلسل تھا ان میں اور کبھی آتے تھے سیریس ہو جاتے تھے کہ انگریز کی حکومت اب جانے والی ہے انگریز ایک ایسی صبح ہے جس کی شام بالکل قریب آ چکی ہے واہ. اس قسم کی بھی تقریریں کرتے تھے اور کبھی مولانا آزاد کے انداز میں کہ دل جب تک لذت آشنا درد نہ ہو برف کی ایک کاش ہے جس کو پانی بنتے دیکھا آگ میں جلتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئی یہ بھی ان کا انداز تھا اور کبھی تفسیر قرآن پر آتے تھے تو اس میں انداز تھا میں <تصفح> نے ان کی تقریروں کے کچھ حصے نوٹ کیے ہوئے ہیں اگر آپ کہیں تو شاہ صاحب کو کسی وقت بھیج دیجیے گا میں انہی کے لب میں ان کا لب و ہے تو کہاں سے وہ بات کہاں مولوی مدن کی کسی کا حسن چرانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے لوگ یہی نقل کر سکتے ہیں لیکن نقل بھی نہیں ہوتی نقل نقل ہوتی عقل اکل, اکل یہ آ جا تو میں آپ کو دس پانچ منٹ کی ان کی بالکل یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ سو فیصد ان کا میں نقشہ کھینچ دوں گا لیکن بھارت نوے فیصد کے لگ بھگ یا اس سے کچھ زائد میں آپ کو ان کی جو چیز تھی بتا دوں میں نے بہادری یاد جنگ کو نہ دیکھا ہے جی نہ سنا ہے لیکن پھر بھی میرے پیچھے پیدا ہوئے اور میں جیل ہی میں تھا بچاروں کا انتقال ہو گیا مولانا آزاد کو خطیب کے کیا سمجھتے ہیں میں مولانا آزاد کو جی سب سے بڑا خطیب سمجھتا ہوں اردو زبان کا آڈیٹر سمجھتا ہوں ان کو ان میں ان کی ابتدا ایک عوامی خطیب کی حیثیت سے ہوئی جو دماغوں کے بجائے دل سے کھیلتا تھا لیکن جب وہ علم کی وادیاں پوری گزار چکے اور ان کا مطالعہ وسیع سے وسیع ہوتا چلا گیا اور بالکل وہ علم و عقل کے انسان ہو کر رہ گئے تو پھر انہوں نے اپنی مقرر کی حیثیت کو تو ترک کر دیا خطیب کی حیثیت میں آ گئے جو خیالات کی تخلیق کرتا اور لوگوں کے دل کی بجائے لوگوں کے دماغوں پر اثر ڈالتا یہ ان کا اندازہ ان کا انداز پھر اس قسم کا ہو چکا تھا کہ مثلا یہ جو پارٹیشن کے بعد انہوں نے تقریر کی تم نے فقدان ہمت کا نام تقدیر رکھ دیا شاہی مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اسی سرزمین میں کبھی قوموں کی قسمت خریدی تھی اور تمہارے قافلے اس وقت یہاں وارد ہوئے تھے اور انہوں نے گنگا اور جمنا کے کناروں پر وضو کیا تھا اور بلند کی تھی جی جب ابھی تاریخ کی صبح طلوع